جساتحا وک اللہ محدم بدعا وک اللہ بدعاطم غلال وک اللہ فنار الوافی بمافِ صحیح حین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ایک عظیم کتاب جس میں احادیث کے تکرار سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے احادیث کی تعداد دو ہزار سے زیادہ نہیں ہے ان میں سے الحمدللہ للہ تیرہ سو سے زائد حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ احادیث باقی رہ گئی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت دے اخلاص دے اور اس عمل کو مکمل کرنے کی توفیق دے ہم چھٹا مقصد پڑھ رہے ہیں کتاب دس مقاصد پر مشتمل ہے ان میں سے چھٹا مقصد ہے المعاملات یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق لوگوں کے باہمی معاملے سے ہے اور اس میں کئی کتب ہیں ان میں سے پہلی کتاب ہے کتاب البیو اور اس کتاب کا تیسواں باب آج ہم شروع کریں گے باب بیوع منہی من ہی یون یہ باب ہے ایسی بہ کے بارے میں جو ممنوع ہے یعنی کہ کون کون سی بہ ہیں جو جائز نہیں ہے جن سے منع کیا گیا ہے جن سے روکا گیا ہے اس بارہ میں یہ باب ہے پھر بریکٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس باب میں کون کون سی ایسی بہ کون کون سی ایسی بہ ہیں جن کا تذکرہ آئے گا اور جو ممنوع ہیں تو پہلے نمبر پہ کہا گیا تلقی رقمان کے قافلے کا استقبال کرنا مزید وضاحت انشاءاللہ حدیث کے ذمن میں آئے گی نمبر دو بے حاضر لبادن شہری کا دیہاتی کے لیے بیع کرنا تیسرے نمبر پہ انجش دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھانا چوتھے نمبر پہ المصرہ ایسے جانور کو بیچنا جس کے تھنوں میں دودھ روک لیا گیا ہو تاکہ دودھ زیادہ محسوس ہو اور پانچویں نمبر پہ بیع اور علی بیع اخی اپنے بھائی کی بیع پہ بیع کرنا اب ہم بڑھتے ہیں حدیث کی طرف حدیث نمبر تیرہ سو تین ون تھری زیرو تھری قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی ہو رضی اللہ عنہ روایت ہے جناب ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقب الرقمان تجارتی قافلوں کا استقبال نہ کرو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی قافلہ تجارتی سامان لے کر آ رہا ہے تو آپ اپنے شہر سے باہر پہنچ جائیں اور وہاں پہنچ کر قافلے والوں سے کہیں کہ ہمیں سامان بیچ دو اور ساتھ ساتھ آپ ان کو ڈرائیں کہیں کہ یہ جو سامان تم لے کر آئے ہو آج کل اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے پتہ نہیں کیسے یہ بکے گا حالات سازگار نہیں ہیں اس طرح کی باتیں کر کے آپ ان سے سستے داموں خرید لیں اور پھر بازار میں لا کر مہنگے دام بیچیں تو یہ ایسا کرنا درست نہیں <نید> ہے تو اس میں دھوکہ ہے کن کو جو سامان لے کر آ رہے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ شہر میں کیا صورتحال حال ہے کیا ریٹ چل رہا ہے تو آپ پہلے ہی باہر جا کے ان سے سامان خرید لیتے ہیں تو اس سے روکا گیا ہے فرمایا <تصفح> <لا> تلقرکم <الرقبان تصفح> کہ تجارتی قافلے ان کا استقبال نہ کرو شہر سے باہر جا کر ان سے نہ ملو ولا یہ بے احباب کم الا اور تم میں سے کوئی کسی کی بے پہ بے نہ کرے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب دو آدمی بے کر رہے ہیں اور تقریباً ان کی بہ ہو چکی ہے اور اب کیا ہے کہ اب وہ ایک ساتھ ہیں جو ہی ان میں سے کوئی ایک جدا ہوگا تو بہ کیا ہو جائے گی پکی ہو جائے گی تو ریٹ طے ہو چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے اوپر سے آپ پہنچ جاتے ہیں اور آپ اس شخص سے کہتے ہیں مثال کے طور پہ جس نے وہ چیز خریدی ہے آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ گاڑی خریدی ہے دس لاکھ روپے کی جب کہ ایسی گاڑی میں آپ کو نو لاکھ روپے میں دے دوں گا نو لاکھ پچاس ہزار روپے میں دے دوں گا یا آپ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر گاڑی میں آپ کو دس لاکھ روپے میں دے دوں گا آپ نے یہ گاڑی ان سے دس لاکھ روپے میں طے کی ہے میں اس سے اچھا ماڈل آپ کو دس لاکھ روپے میں ان کے دیتا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں تو یہ اپنے بائی کی بہ پہ کیا ہے بہ ہے شریعت نے اس سے روکا ہے دیکھیے ہمارا دین کتنا عظیم ہے اللہ کا شکر ادا کریں میں بھی اور آپ بھی کہ اللہ نے ہمیں کتنا عظیم دین دیا ہے اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم اس دین کے اوپر رہیں دیکھیے کتنا عظیم کتنے عظیم اصول دیے جا رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی کی بہ پہ بہ نہ کرے اگر کریں گے تو کیا ہوگا لڑائی ہوگا جھگڑا ہوگا یا آپ قتل ہوں گے یا وہ قتل ہوگا گولی چلے گی ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے ایک دوسرے کا گلے بان پکڑیں گے ورنہ کم از کم دل میں بغض و داوت پیدا ہو جائے گی تو کتنے سنہری اصول ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں ہمیں بنانے نہیں پڑے ورنہ دیگر ادیان کے لوگ ایسے اصول خود بناتے ہیں بناتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اصول صحیح نہیں بن سکا اس کو توڑ دیتے ہیں پھر ترمیم کرتے ہیں پھر ان کے نیا قانون لے کر آتے ہیں اور ہمیں ایسا دین دیا گیا جو اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے رسول کی طرف سے ہے قیامت تک کے لیے ہے تو کہا گیا بلا یہ بے آباد حکم اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اسلام مسلمانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تو تم میں سے کوئی کسی کی بہ پہ بہ نہ کرے ہاں اگر ان کی بے مکمل نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے سے اعراض کر چکے ہیں ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے ولا تناج اشو ولا تناجشو یہ نجس سے ہے نجس کس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اس کی قیمت لگا رہے ہیں کیوں تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کس کے ساتھ جو بولی لگا رہا ہے جو چیز بیچ رہا ہے ایک آدمی مثال کے طور پہ بولی لگا کے گاڑی بیچ رہا ہے بولی پہنچ چکی ہے مثال کے طور پہ دس لاکھ پہ اب آپ کہتے ہیں نہیں کہ میں بارہ لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں جبکہ کہ آپ خریدنے والے نہیں ہیں کوئی رغبت نہیں ہے صرف اس لیے تاکہ اس چیز کا ریٹ بڑھ جائے تو یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں کن کو خریدنے والوں کو اسلام اس دھوکے سے بھی روک رہا ہے دیکھیے کتنا عظیم دین ہے فرمایا ولا تنا دھوکے کے طور پہ قیمت مت بڑھاؤ یعنی کہ ایک دوسرے کو نہ دو مراد کیا ہے قیمت میں اضافہ کر کے ایک دوسرے کو نہ دو دکانہ دون اور چوتھا اصول کیا ہے کہ حاضر سے مراد ہے یہاں پہ شہری اور با دن جو لفظ آئے سے مراد کیا دیہاتی کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بے نہ کرے کیا مطلب دیہاتی اپنا سامان لے کر آیا ہے گاؤں سے کیا لے کر آیا ہے جو فصل اس نے بوئی تھی وہ لے کر آیا گندم لے کر آیا ہے چاول لے کر آیا ہے سبزیاں لے کر آیا ہے اب آپ اس کے ایجنٹ بن جاتی ہیں اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سامان جو ہے میں آپ کا بیچوں گا شریعت چاہتی ہے اس دیہاتی کو خود بیچنے کا موقع دیا جائے کیوں کیونکہ وہ بیچے گا تو ریٹ مناسب لگائے گا اور اگر آپ اس, اس کا حصہ بنیں تو آپ ریٹ کو بڑھائیں گے لوگوں کو کیا ہوگا نقصان ہوگا یہاں پہ جیت ہمارے سامنے کیا کہا گیا کہ ولا یبی ولا یبی ہادن کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیاں نہ کرے اس کا سامان نہ بیچے اور عبداللہ ابن عباس اس لفظ کی وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا ایجنٹ نہ بنے اور یہ جو وضاحت عبداللہ ابن عباس کی یہ حدیث سمبر دو ایک سو اٹھاون میں ہے بخاری شریف میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی فی فیصر اللہ کسی دیہاتی کے ساتھ تعامل کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ مل کے سامان بیچتا ہے تو بیچے کچھ علماء کے نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ دہاتی آئے گا تو اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے وہ چاہے گا میں جلدی سے سامان بیچوں اور اپنے گھر جاؤں تو وہ تھوڑی قیمت میں بیچے گا لیکن آپ اسے اس کیا کہتے ہیں کہ یہ سامان میرے والے کر دو میرے گودام میں رکھ دو میرے گھر میں رکھ دو میں جب ریٹ بڑھے گا تب بیچوں گا تو یہ بھی غلط ہے اس لحاظ سے غلط ہے کہ نبی علیم کا فرمان ہے کہ شہری دح... شہری دیہاتی کے لیے بے نہ کرے اس کے بعد اس حدیث میں آخری جو ممانت آئی ہے وہ کیا ہے ولا تو سر الغنم اور بکریوں کا دودھ مت روکو یعنی کہ بکریوں کا دودھ نہ دہنا اور تھنوں میں جمع ہونے دینا کس لیے کہ بکری بیچنی ہے تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ بکری بہت زیادہ دودھ دیتی ہے تو فرم... اور اس میں بھی لوگوں کو دھوکہ ہے کہ نہیں ہے شریع دھوکے سے کیسے روک رہی ہے آپ دیکھیں ولا غلم اور فرمایا بکریوں کا دودھ نہ روکو اور وہ جانور جس کا دودھ روک لیا جائے اس کو کہتے ہیں مسراہ کہ وہ جانور جس کا دودھ روک لیا گیا تو آپ فرما رہے ہیں تسر الغلم بکریوں کا دودھ نہ روکو تو کیا گائے کا دودھ روک سکتے ہیں اونٹنی کا روک سکتے ہیں دیگر روایات میں ان کا نام بھی آیا ہے تو پتا چلا کہ کسی بھی جانور کا دودھ آپ روک نہیں سکتے جس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا دودھ بہت زیادہ ہے ملتا آحا آپ فرماتے ہیں کہ جو ایسا جانور خرید لے کہ ایسا مسرا ایسا جانور جس کا دودھ روک لیا گیا ہو اس کو خرید لے فاہوا بھی بخیر نظر تو وہ دو چیزوں میں سے بہترین پہ ہے یعنی کہ دو چیزوں میں سے جو اسے اچھی لگے وہ اختیار کر لے فاہوا تو وہ شخص جو ہے بیر نظر دو چیزوں میں سے خیر بہترین پہ ہے جو اس کو اچھی لگے جو اس کو بہتر لگے باد طلبہ اس کو اختیار کب دیا جا رہا ہے اس کا دودھ دھو لینے کے بعد یعنی کہ بکری خریدی گائے خریدی اونٹنی خریدی بھینس خریدی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا دودھ بہت زیادہ گھر میں آ کے دودھ جب اس کا دودھ نکالا گیا دوہا گیا تو وہ کیا نکلا وہ پہلی بار تو زیادہ نکلا دوسری بار کم تیسری بار اور کم اب پشمان ہے پریشان ہے اب دیکھتا ہے کہ سوچتا ہے کیا حل نکلے گا تو شریعت کہتی ہے کہ تمہیں دو چیزوں میں سے ایک کی چوائس دی جا رہی ہے تمہیں دو چیزوں کی چوائس دی جا رہی ہے ایک کو اختیار کر لو کیا ہے ان رفیہ امسکا اگر اس کو اچھا لگے تو اس کو اپنے پاس رکھ لے روک لے یعنی کہ واپس نہ کرے پتہ چل گیا کہ دودھ اس کا اتنا نہیں ہے جتنا زہر ہو رہا تھا زہر ہو رہا تھا پندرہ کلو نکلا ہے دس کلو لیکن وہ خوش ہے پھر بھی کہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اب کون واپس کرنے جائے دس کلو بھی بہت زیادہ ہے تو ٹھیک ہے وہ انساحیتا اور اگر اسے اچھا نہ لگے اگر وہ اس پہ رادی نہ ہو ردہ تو اس کو واپس کر دے جیسے خریدا اس کو کیا کرے واپس کرے وسا منت لیکن ساتھ ہی کھجوروں کا ایک سا واپس کرے ایک سا کتنا ہوتا ہے تقریباً اڑائی کلو یعنی کہ جانور واپس کرے بکری گائے اونٹنی اور ساتھ اڑائی کلو کھجوریں بھی دے کھجوریں کیوں دینی ہے کیونکہ دودھ استعمال کیا ایک دن دو دن تین دن کیونکہ یہ شریعت کی طرف سے جو آپ کو آپشن دیا گیا ہے یہ تین دن کے لیے ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ایک ہزار پانچ سو چوبیس اس میں وضاحت آئی ہے کہ یہ آپشن تین دنوں کے لیے ہے یعنی کہ تین دنوں کے اندر اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جانور رکھنا ہے یا واپس کرنا ہے اگر چار دن گزر گئے اب نہیں اس ایپ کی وجہ سے آپ واپس نہیں کریں گے <coughs> البتہ ایپ کی, کی وجہ سے واپس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بات کر کے دیکھ لیں اگر وہ رادی ہو جائے تو ٹھیک اگر آادی نہیں ہوتا تو شریعت نے جو آپ کو آپشن دیا تھا اس کی مدت ختم ہو چکی ہے یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اور اس کے راوی کون ہے جناب ابو رضی اللہ تعالی عنہ اس عدیز کے مسائل میں سے جو آخری مسئلہ ہے کہ وہ جانور جس کا دودھ روک لیا گیا جس کو بیم میں کیا کہتے ہیں مسرا اس کے بارے میں شریعت نے آپشن دیا واپس کرنا چاہتے ہیں واپس کر دیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں لیکن واپس کریں گے تو ساتھ ایک سا کھجوروں کا اڑائی کلو کھجوریں بھی واپس کرنا ہوں گی تو یہ جو عدیث کا آخری حصہ ہے اسے کئی علماء کلام نے اور کئی مسالک نے قبول نہیں کیا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اسے قبول نہیں کیا ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں اور دیگر کئی علماء کلام بھی ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دودھ روک لینا کوئی ایسا ایپ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جانور واپس کریں تو ان سے کہا گیا بھائی یہ حدیث ہے بخاری کی یعنی امام ابو نفا رحمہ اللہ کے ماننے والوں سے کہا گیا بعد میں آنے والوں سے کہ بحالی صرف کی حدیث ہے تو امام اب نفا رحمہ اللہ کے ماننے والوں نے امام الفا رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اور شاگردوں کے شاگردوں نے ان تمام نے مل کے جواب کیا دیا کہنے لگے حدیث میں مسئلہ ہے اس کو یہاں پہ اس عدیث پہ اس ادیس پہ یہاں پہ عمل نہیں ہوگا کیوں بھی عمل نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ یہ ادیس اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے یہ عدیث اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کہتے ہیں اگر ہم اس ادیس کو لیتے ہیں تو اسلام کے بنیادی اصولوں پہ حرف آتا ہے وہ مسکوک ٹھہرتے ہیں اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اسلام کے بنیادی اصولوں کو ریجیکٹ کریں آپ اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیں اس کو لینے سے انکار کر دیں تو اس کا معاملہ ہلکا ہے اسلام کے بنیادی اصولوں کو رجیکٹ کرنے کے مقابلے میں آئیے ذرا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کون سے اصول ہیں جی جن کے مخالف ہے یہ حدیث کہتے ہیں پہلی نمبر پہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ الخراج بالضمان،, بالضمان, بالضمان, بالضمان, بالضمان کہ فائدہ جو فائدہ آپ تب کسی چیز سے اٹھائیں جب آپ اس کے زامن بنے کسی بھی چیز سے آپ فائدہ کب اٹھائیں گے جب آپ اس کے جامن بنیں گے جب آپ کسی چیز کے زمن بن گئے ہیں آپ کو فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے تو کہتے ہیں یہاں پہ کیا ہوا ہے اور یہ جو الفاظ الخراجبان کے فائدہ جو ہے وہ ضمانت کے بدلے میں ہے دو شریف کی حدیث ہے اصل میں جس کا نمبر ہے تین ہزار پانچ سو اٹھارہ اور شیخ المانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے کہتے ہیں بھائی اس عدیش میں کہا جا رہا ہے کہ کیا واپس کرے گا جانور کے ساتھ ساتھ ایک ساخ کھجوروں کو واپس کرے گا اڑھائی کلو کھجور واپس کرے گا بھائی کیوں واپس کرے اسلام کا اصول الخراج یہ کہتا ہے کہ کھجوریں واپس نہیں کی جائیں گی کھجوریں نہیں دی جائیں گی کیوں جی کہتے ہیں الخراج البان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے زامن ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانے کا بھی حق آپ ہی کو حاصل ہے جن دنوں یہ بکری یہ اونٹنی یہ گائے یہ بھی مشتری کے پاس تھی خریدنے والے کے پاس تھی ان دنوں اگر چوری ہو جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا خریدی وہ خریدنے والا ہی ذمہ دار ہوتا نا تو جب زامن وہ تھا نقصان ہوتا تو اس، وہ اس کے اوپر تھا تو ان دنوں جو فائدہ تھا وہ بھی اسی کا حق ہے تو دودھ پیتا رہا ہے تو پھر کیا ہو گیا دودھ پیتا رہا ہے تو پھر کیا ہو گیا تو اس لیے الخراجمان کہ جب آپ کسی چیز کے زامن ہیں تو فائدہ آپ کو اٹھانے کا حق اصل ہے یہ اصول بتاتا ہے کہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ساتھ ایک ساکھ دورے واپس کرے یہ اصول درست نہیں ہے اور چونکہ اس حدیث میں آیا اس لیے یہ حدیث جو ہے قابل عمل نہیں رہی تو کیا کہا گیا تھا اس حدیث کو کیوں نہیں لیا جائے گا کیونکہ اسلام کے کئی بنیادی اصولوں کے خلاف, خلاف ہے. ہے تو پہلا اصول کیا نکلا الخراج بے زمان دوسرے نمبر پہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے کہ جب غلے کے بدلے میں غلے کی بہ ہوگی تو اس میں ادھار نہیں چلے گا اس میں ادھار نہیں چلے گا ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں اور یہاں پہ کیا ہے پہلے دودھ پیا گیا ہے جب دودھ پیا گیا ہے تب گندم نہیں دی گئی تب کھجوریں نہیں دی گئی اب دودھ پینے کے بعد اب کیا دیا جا رہا ہے اب وہ کھجوریں دی جا رہی ہیں اڑھائی کلو کھجوریں بعد میں دی جا رہی ہیں نا تو ادھر کیا تھا دودھ کھانے پینے کی چیز ہے نا اور ادھر کیا ہے کھجوریں تو کہتے ہیں یہاں پہ ہونا ہی تو تھا ایک آسے دیں ایک آسے لیں دودھ کی آپ بے جب کریں گے کس کے ساتھ کھجوروں کے ساتھ تو کھجوروں کو کہا جا رہا ہے دودھ کی قیمت ہے تو کہتے ہیں پھر ایک ہاتھ سے لے ایک ہاتھ سے دے کا اصول ہونا چاہیے تھا تو کہتے ہیں کہ جو کسی سے روایت میں بتایا جا رہا ہے وہ اس اصول کے بھی خلاف ہے اس کے بعد کہتے ہیں تیسرا اصول وہ یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی چیز ضائع ہو جائے کسی کی کوئی چیز آپ سے کیا ہو گئی ہے ضائع ہو گئی آپ کسی کی چیز کو توڑ بیٹھے آپ اس کو تباہ و برباد کر بیٹھے اب آپ اسے کیا دیں گے یا تو آپ قیمت دیں اس کی اور یا پھر آپ ویسی چیز دیں یا قیمت دیں یا پھر ویسی چیز دیں اب یہاں پہ کیا کیا تھا جی مشتری نے دودھ پیا تھا ایسے ہی ہے جتنے دن تک اس کے پاس بکری رہی اونٹنی رہی گائے رہی بھنس رہی دودھ پیتا رہا اور پی گیا اپنے پیٹ میں داخل کر لیا بچوں کو اس نے پلا دیا اب وہ دودھ موجود نہیں ہے اب اس کا معاوضہ اگر ادا کرنا ہے تو کیا ہونا چاہیے قیمت ہونی چاہیے ایک دینار دو دنار ایک درم دو دیرم ایک روپیہ دو روپئے سو روپئے ڈالر پاؤنڈ کوئی کوئی قیمت ہونی چاہیے بالکل اور یا پھر وہی چیز ہونی چاہیے کیا دودھ ہونا چاہیے دس کلو دودھ پیے دس کلو دودھ واپس کر دیں آپ پندرہ کلو دودھ پیا پندرہ کلو دودھ واپس کر دیں لیکن یہ کیا ہوا کہ پیا دودھ ہے اور بدلے میں نہ قیمت دی جا رہی ہے نہ دودھ دیے جا رہے بلکہ کیا دی جا رہی ہے کھجوریں دی جا رہی ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں کہ جب تام کی تام سے بہ ہو رہی ہے کھانے پینے والی ایک چیز کی کھانے پینے والی دوسری چیز سے بہ ہو رہی ہے ادھر کیا ہے دودھ ہے ادھر کیا ہے کھجوریں ہیں تو اس میں اصول یہ بھی چلے گا کیا کہ دونوں کی مقدار کیا ہونی چاہیے کہتے برابر ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ دودھ کا پتہ ہی نہیں ہے برابر چلو نہ ہو کم از کم معلوم ہو اگر آپ یہاں پہ برابری کا اصول نہیں اپناتے تو کم از کم کیا ہونا چاہیے معلوم تو پتا ہو کہ آپ جو کھجوریں دے رہے ہیں کتنے کلو دودھ کے بدلے میں دے رہے ہیں یہاں پہ دودھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے پہلی بار جب دودھ نکالا تھا تو کتنا تھا دوسری بار کتنا تھا تیسری بار کتنا تھا وہ دودھ پیتا رہا ہے اور بدلے میں جو ہم قیمت دے رہے ہیں وہ ایک ہی ہے اگر بکری کا دودھ پانچ کلو پیا گیا ہے مثال کے طور پہ تو پھر بھی ہم نے ڈھائی کلو کھجوریں دینی ہیں اگر بکری کا دودھ دس کلو پیا گیا ہے پھر بھی ہم نے کلو کھجوریں دینی ہیں بینس کا پیا گیا مثال کے طور پہ پندرہ کلو پھر بھی ہم نے کیا دینی ہے, کلو دینی ہے. اونٹنی کا پی تو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے کیا ہے خلاف, خلاف, خلاف ہے اس لیے اس کو کیا کیا جائے رد کر دیا جائے اور کچھ علماء کے نام نے یہ کہا اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ راوی بھی حدیث کے ہیں ابو رحرا حدیث کے راوی کون ہے ابو رحرا رضی اللہ عنہ اور یہ بڑے نیک ہوں گے بڑے محدث ہوں گے بڑا افزا تیز ہوگا لیکن فقی نہیں تھے کیا کہتے ہیں غیر فقی تھے فقی نہیں تھے یعنی کہ حدیث یاد کرنے والے ضرور تھے لیکن شریعت کے گہرے مسائل ان کو سمجھنا اور قیاس کرنا اسلام کے بنیادی اصولوں کو کہاں پہ کیسے چسپان کرنا ہے کیسے نافذ کرنا ہے ان چیزوں میں اس معیار اور مرتبے پہ نہیں تھے جس مرتبے پہ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کس کی ہے غیر فقی صابی کی ہے اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکرا رہی ہے تو اس وجہ سے بھی اس کو رد کر دیا جائے اب اس سب کا کیا علاج ہے جی کیا جواب ہے سب کا پہلے نمبر پہ تو میں یہ کہوں گا کہ مالکیوں میں سے ایک فقی گزرے ہیں ان کے نام ہے ابن رشت وہ کہتے ہیں یہ ساری گفتگو ذکر کرنے کے بعد یہ سارے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد ان تمام اصولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہتے ہیں اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام اصول اپنی جگہ پہ لیکن جب حدیث صحیح ہے تو صحیح حدیث کو یہاں پہ لیا جائے گا اور اس جگہ پہ ان اصولوں کو نافذ نہیں کیا جائے گا اور یہی ایک مسلمان کا کام ہونا چاہیے یہ عجیب بات ہے کہ آپ اسلام کی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ان کے ٹکرانے کی کوشش کریں کیوں آپ ایسا کرتے ہیں آپ یہ کہیں کہ باقی معاملات میں اسلام کے اصول چلیں گے اس, اس مسئلے میں یہ حدیث آ گئی ہے اس لیے یہاں پہ یہ حدیث چلے گی بات ختم اور جتنے آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں ان سب کا جواب علماء اکرام نے دیا ہے لیکن جو ابن رشد نے دیا ہے یہ اکیلا ہی کافی ہے کیا کہ حدیث آ گئی کہانی ختم اب مثال کے طور پہ آپ کی یہ باتیں دی دودھ کبھی اتنا ہوگا کبھی اتنا ہوگا اور اڑھائی کلو کھجوریں وہ اڑھائی کلو ہی رہیں گی تو اس کا جواب علماء ایک نام یہ دیا ہے کہ ڈھائی کلو کھجورے مقرر کرنے کا مقصد جھگڑا ختم کرنا ہے اب اگر یہ کہا جاتا جی کہ جتنا دودھ پیا ہے اسی لحاظ سے کھجوریں دیں تو جناب ایک نیا یہ جھگڑے کا دروازہ کھل جاتا بالکل خریدنے والا اور اب واپس کرنے والا بکری کو بھینس کو گائے کو اونٹنی کو وہ کہتا جی ہم نے دودھ دس کلو پیا ہے وہ کہتا یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تم پہلی بار بکری لے کر آئے تھے بھینس لے کر آئے تھے 15 کلو دودھ تو اسی وقت موجود تھا اب پنچایتیں بیٹھتیں جھگڑے ہوتے تو اسلام تو جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہے مقرر دی. کر دیا اڑائی دی. کلو کھجوریں اس میں یہ نہیں دیکھا گیا دودھ کتنا پیا گیا کتنا نہیں پیا گیا دی. اور اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے اس تہمت اور الزام اس تہمت کا تعلق ہے اس الزام کا تعلق ہے کہ اب وہ فقی نہیں تھے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں کیا کیا جب یہ حدیث لے کر آئے تو ساتھ ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علہ کا فتویٰ لے کر آئے ان کا قول پیش کر دیا عبداللہ بن مسعود اپنے قول اور فتوے میں وہی وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو اس حدیث میں ہے امام بخاری نے لوگوں کو جواب دے دیا کہ تم نے ابو رحرا پہ تو لگا دی کیا غیر فقیح فقی عبداللہ مسود کا کیا کرو گے جن کو تم بھی فقیر مانتے ہو تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پیغام دے دیا کہ یہ کام تمہارا ٹھیک نہیں ہے اور صحیح بات یہ کہ جناب ابو رحرا عظیم حافظ عظیم محدث بھی تھے اور عظیم فقیر بھی تھے اور اس کے لیے کئی ایک مثالیں آپ کو قطب حدیث میں ملیں گی قطب فکر میں ملیں گی جن سے پتہ چلے گا کہ ابو رحرا کتنے عظیم فقیر ہے اور ہمیں یہ بات بولنی نہیں چاہیے کہ فقاہت کس کا نام ہے قرآن و حدیث کے ذریعے مسائل اخذ کرنے کا استمباد کرنے کا اور ان پہ قیاس کرنے کا نام ہے جس کے پاس احادیث کا علم نہیں ہے وہ کیا قیاس کرے گا تو خلاصہ کا یہ ہے کہ حدیث رسول علی الصلاۃ والسلام حرف آخر ہے اور اس کو رد کرنے کے لیے جتنے بھی اصول گڑ لیے جائیں جتنی بھی باتیں بنا لی جائیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی علی اللہ اسلام سپریم لا ہیں ان کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے تو اگر کوئی ایسی اونٹنی خرید بیٹھتا ہے ایسی گائے ایسی بکری جس کا بظاہر دودھ زیادہ لگ رہا تھا لیکن پتہ چلا ایک دو دنوں کے اندر کے دودھ اس میں کم ہے اور سمجھے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے تو وہ تین دنوں کے اندر اندر ایسی بکری کو ایسی گائے کو ایسی اونٹنی کو واپس کر سکتا ہے لیکن سات اڑائی کلو کھجورہ بھی دے گا واللہ تعالی عالم اس کے بعد حدیث نمبر تیرہ سو چار ون تھری زیرو فور میم اس عدیز کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام مسلم انجابر روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا نبی علی صلاحت وسلام نے لا حاضر لبادن کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیاں نہ کرے کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان فروخت نہ کرے داؤنسا یرز اللہ بمباد لوگوں کو چھوڑ دو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو جنہوں نے ایجنٹ کا کردار ادا کرنا تھا ان کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو چھوڑ دو ان کی حالت پہ لوگوں کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض سے رزق دے بائے اور مشتری کو ایک دوسرے کے ذریعے رزق کمانے دو مشتری بائے کے ذریعے رزق کمائے گا اور بائے مشتری کے ذریعے کمائے گا تو تم درمیان میں داخل ہو کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ کرو اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر چوبیس کی طرف باب اشروط فی توفیل بے میں کوئی شرط لگانا بے میں شرطیں لگانا کہ میں آپ کو چیز بھیجتا ہوں لیکن میری یہ شرط ہے تو یہ کیسا ہے حدیث نمبر تیرہ سو پانچ ون تھری زیرو فائیو قاف حدیث کے بیان کرنے میں اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا رضی اللہ عنہ رویت ہے جناب جابر بن عبداللہ اللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے انہو کان یسیر علا جمل لہو کہ بے شک وہ چر رہے تھے اپنے ایک اونٹ پہ قد آیا جو تھک چکا تھا یعنی کہ سفر میں تھے اور یہ سفر جناب جابر کا نبی علی سات وسلم کے ساتھ تھا کسی غزبے سے کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے کون سی جنگ تھی ایک موقع یہ ہے کہ غزوہ تبوک جنگ تبوک اور دوسرا موقف یہ ہے کہ ذات الرقا برل. کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک اونٹ پہ چل رہے تھے قد آیا جو تھک چکا تھا یعنی کہ تھکنے کی وجہ سے پیچھے پیچھے رہ رہا تھا فبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلاۃ وسلام گزرے یعنی کے جابر کے پاس سے جابر کے اونٹ کے پاس سے آپ گزرے فضر تو آپ نے اسے مارا کس کو اونٹ کو اور مسلم احمد اور مسلم شریف کی روایت میں وزارت ہے اپنے پاؤں کے ساتھ سید. یعنی کہ ہلکا سا پاؤں آپ نے مارا ہوگا اس کو فض تو آپ نے اس کے لیے دعا کی کس کے لیے اونٹ کے لیے سیرو مسلح تو وہ ایسی چال چلنے لگا جیسی چال وہ نہیں چلا کرتا تھا یعنی کے بہت تیز رفتار ہو گیا جناب جابر نے وضاحت کی ہے دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے کہ جناب جابر کہتے ہیں میں اس کی لگام کو پکڑ کے اسے روک رہا ہوں اور وہ میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آسا چلے تاکہ میں نبی علی عصلۃ السلام کے الفاظ سنتا رہوں آپ کی باتیں سنتا رہوں آپ کی عادی سنتا رہوں یہ کیا تھی یہ نبی علی السوۃ اسلام کی برکت تھی سم قالا پھر آپ نے کہا آپ علی سسنام نے کہا کسے جابر سے کہا بے عنی کہ مجھے یہ بیچ دو ایک اوقیہ میں ایک اوقیہ کے عوض مجھے بیچ دو اوکیا کسے کہتے ہیں کہتے ہیں چالیس دن ہم کو کس کو کہتے ہیں چالیس دن ہم کو آپ نے کہا مجھے یہ ایک اوکے کے بدلے میں بیچ دو قلت تو لا جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں اور ویسائی چیز میں یہاں پہ وضاحت آئی ہے کہ جابر کہتے ہیں مجھے اس اونٹ کی شدید حاجت تھی شدید ضرورت تھی اور کچھ روایات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب جابر چاہتے تھے کہ اونٹ میرے پاس رہے اب نبی علی اصلاۃ وسلام کی دعا سے تیز ہو چکا ہے یا وہ چاہتے تھے کہ پھر اگر میں میرے پاس نہیں رہتا اللہ کرسو لینا چاہتے ہیں تو پھر پیسوں کی بغیر کے بغیر لیں نہ کریں تحفہ کے طور پہ لے لیں تو بہرحال جناب جابر نے کہا کہ نہیں یعنی کہ میں نہیں بیچوں گا ثم مقالا پھر آپ علیہ وسلام نے کہا بے ہی بے وقیہ جابر مجھے یہ بیچ دو ایک اوکیے کے بدلے میں تو میں نے اس کو بیچ دیا تو ہم لان ہوں الاحلی تو میں نے شرط لگائی اس کے مجھے اٹھانے کی یعنی کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں گا کہاں تک الاح اپنے گھر والوں تک یعنی کہ گھر تک اونٹ میرے پاس رہے گا گھر سے بہ ہو گئی ہے نبی علیم نے اونٹ خرید لیا ہے میں نے آپ کو دے دیا ہے لیکن قبضہ ابھی نہیں دوں گا شرط لگا لی کہ اس شرط میں بیچتا ہوں کہ قبضہ کہاں جا کے ملے گا مدینہ جا کے ملے گا تو بہ میں شرط لگائی گئی کہ نہیں لگائی گئی اس کا مطلب ہے شرط بہ میں لگائی جا سکتی ہے آپ کو چیز بیچتے ہیں گھر بیچتے ہیں آپ کہتے ہیں قبضہ آپ کو جناب چھ مہینے کے بعد ملے گا قبضہ آپ کو ایک مہینے کے بعد ملے گا گاڑی آپ بیچتے ہیں قبضہ آپ کو کل ملے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہ میں ایسی شرط لگائی جا سکتی ہے کہتے ہیں جناب جابر فلم قدیم جب ہم آئے کہاں آئے مدینہ, مدینہ آئے ات ہوں تو میں آپ کے پاس اونٹ لے کر آیا میں آپ کے پاس وہ والا اونٹ لے کر آیا وہ نقد اور آپ نے مجھے اس کی قیمت دی مجھے اس کی قیمت نقد دی ادھار نے کیا مجھے اس کی قیمت دی قیمت کیا تھی اور تفصیلی روایات میں آیا ہے کہ نبی علی سات والسلام کے پاس جب جابر پہنچے تو آپ مسجد کے باہر کھڑے تھے تو آپ نے جابر سے کہا مسجد میں داخل ہو جاؤ دو رختیاں ادا کرو انہوں نے دو رختیاں ادا کی پھر باہر آئے تو آپ نے جناب بلال سے کہا کہ بلال ان کو ان کی قیمت تول دو قیمت تول دو کیونکہ در و تولے جاتے تھے تو فرمایا ان کی قیمت تول دو اور پھر آپ نے کہا ان کو اضافی قیمت بھی دو نبی علی اسلام سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کاروبار میں کیسا ہونا چاہیے انسان کو کھلے دل والا آپ نے ایک حدیث میں کہا ہے نا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی رحم کرے اس ان آدمی پہ جو جب بیگ کرے کچھ چیز بیچے تو تب بھی کشادہ دلی سے کام لے فلاح دلی سے کام لے اور جب چیز خریدے تو تب بھی اور جب اپنے پیسوں کا تقاضا کرے قیمت مانگے تو تب بھی وہ کیا ہو فراخ دری سے کام لے یہاں پہ دیکھیے آپ کی فراخ دری کہ قیمت دی ہے اور اضافی بھی کہا ہے بلال رضی اللہ عنہ سے کہ ان کو اضافی بھی دیں تو وہ اضافی قیمت بھی جناب جابر کو دی گئی اور جناب جعفر اس اضافی قیمت کو سنبھال کے رکھتے تھے کہ یہ نشانی ہے نبی علیہ السلط والسلام کی کہتے ہیں تم من تو پھر میں کیا ہوا پھر گیا مڑ گیا یعنی کہ میں واپس آنے لگا آپ کو اونٹ دے کر اور قیمت لے کر فرسل تو آپ نے میرے پیچھے پیغام بھیج دیا کیا پیغام پیغام یہ آیا کہ تمہیں بلا رہے ہیں کون نبی علی سعد کچھ روایات میں یہ وضاحت آئی ہے کہ جناب جابر پریشان ہو گئے کہ کہیں نبی علی سات وسلام بیک کو واپس نہ کر دیں بے کینسل نہ کر دیں جناب جاورہ بڑے خوش تھے کہ اونٹ بک گیا ہے اور قیمت بڑی اچھی ملی ہے بلکہ اضافی قیمت ملی ہے اب پہلے وہ بیچنا نہیں چاہتے تھے اور اب بے کینسل نہیں کرنا چاہتے لیکن جب آئے تو نبی علی السلام نے کیا فرمایا فرمایا ما کنت ترآ خدا جام میں تمہارا اونٹ لینے والا نہیں ہوں فملہ کا اس لیے اپنا اونٹ لے لو فہوا مال وہ تمہارا مال ہے تو نبی علی اسلاۃ وسلام نے جناب جابر سے ان خرید کا جناب جابر کو اونٹ ہبا کر دیا دیا کر دیا کتنے عظیم ہیں ہمارے نبی تو یہ ہے جی بے میں شرط لگانا لگائی گئی یا نہیں لگائی گئی جی لگائی ہاں جی شرط لگائی گئی تھی کہ میں مدینے تک اس پہ سواری کروں گا اونٹ بھیج دیا آپ کو لیکن مدینے تک میری شرط یہ ہے کہ مدینے تک سواری میں کروں گا پھر میں بیچتا ہوں اور یہاں سے پتا چلا نبی علی السلام کے اخلاق کا آپ کی عظمت کا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں جناب جابر چونکہ کیا تھے ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور کئی بہنیں چھوڑ کے گئے تھے ان کی ذمہ داری یہ اٹھائے ہوئے تھے اور باپ کرضا بھی بہت چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی انہوں نے اتارنا تھا تو ان کے آلات کو اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے تو نبی علیہ اللاۃ والسلام نے ان سے اون خرید کر ان کی مدد کرنا چاہی ہے تو ان سے اون خرید کر آپ نے اون بھی واپس کر دیا ہے اور قیمت بھی ان کے پاس رہنے دی ہے تو یہ ہے عظمت ہمارے نبی علیت وسلام کی اور شاید یہ طریقہ اختیار کر کے آپ نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ آپ ہاتھ پھیلانے والی نہ بنے مانگنے والی نہ بنیں محنت کر کے تجارت کر کے کاروبار کر کے کھائیں پیئیں تو جناب جابر کو آپ نے یہ قیم یعنی کہ پیسے بطور ہدیہ دینے کی بجائے کاروبار آپ نے تجارت کی شکل اختیار کی ہے پہلے ان کو اون خریدا ہے اور پھر ان کو ان کا اونٹ واپس کر دیا ہے اور قیمت بھی ان کے پاس رہنے دی ہے <تصفح> اس کے بعد حدیث نمبر تیرہ سو چھ ون تھری زیرو سکس قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انعائش رضی اللہ عنہ روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالحاء سے قالت وہ کہتی ہیں جا بریرہ تو بریرہ آئی فقالت تو بریرہ نے کہا ان کا تب تو اہلی اعلی تصری میں نے اپنے مالکوں سے مکاطبت کی ہے معاہدہ کیا ہے نو اوکیے پہ بریرا کیا ہے لونڈی ہیں بریرا کیا ہے لونڈی ہیں. اور اپنے مالک سے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے کہ اگر میں آپ کو نو اوکیئے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں مالک نے کہا ٹھیک ہے اچھا نو اوکے ایک کیا کتنے کا ہوتا ہے چالیس درم کا تو نو اوکیے کو ضرب دیں چالیس سے تو کتنے ہوئے شہ چار سو اسی ہوئے جی نو کو اگر آپ میرے خیال میں چار سو اسی ہوتی ہیں بہرحال چار سو اسی درم میرا اندازہ یہی ہے آپ دیکھ لیں کر لیں اچھی بات ہے تو چار سو اسی درم کے اوپر معاہدہ ہوا ہے بریدہ کا اپنے مالکوں سے لیکن یہاں پہ ایک اشکال ہے کہ ادھر آیا ہے نو اوکیا کیا کہ کچھ روایات میں آیا ہے پانچ اوکیے اب یہاں پہ کیا کریں جو نبی علیہ الصلاۃ اسلام کی عظمت کو نہیں سمجھتا نہیں جانتا جو آپ کی احادیث کے مقام کو نہیں پہچانتا وہ اعتراض کرے گا وہ کہے گا لو جی تمہارے نبی کی حادیث میں کیا ہے تعارض ہے تناقض ہے تضاد ہے کبھی ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ نو اوکیے اور کبھی کہتی ہیں کہ بریرہ نے کہا تھا کہ پانچ اوکیے پہ مکاطبت ہو چکی ہے تو یہ الفاظ اس کے ہوں گے جو آپ کی عظمت کو اور آپ کی عادیش کی عظمت کو نہیں جانتا اور جو جانتا ہے وہ کیا کہے گا وہ کہے گا دونوں باتیں ٹھیک ہیں معاہدہ ہوا تھا مجموعی طور پہ نو اوکیے پہ اور جب بریرہ مدد لینے کے لیے آئی ہیں امر مملن عائشہ کے پاس تب کتنے رہ گئے تھے پانچ اوکیے اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا پانچ اوکے پہ معاہدہ ہوا ان کے پانچ اوکیے باقی رہ گئے ہیں تو بریلا نے کہا کہ انی کا تب تو میں نے مکاطبت کی ہے معاہدہ کیا ہے اہلی اپنے مالک سے العطیث سی اواق ان کتنے اوقیے پہ نو اوکیے پہ اور ایک اوکیا کتنے کا ہوتا ہے چالیس چالیس کا فی تین سو ساٹھ بنتے ہیں اچھا فیک الامن اوقیہ تو ہر سال میں ایک اوقیہ معاہدہ ہوا ہے تو ہر سال میں کتنے اوکیے دینے ہیں کو کیا دینا ہے فی فینی تو آپ میری کیا کریں میری مدد کریں آپ مجھ سے تعاون کریں میری کیا کریں مدد کریں فقالت عائشہ تو اس سے کیا پتا چلا بری جناب عائشہ کے پاس کیوں آئی تھی تعاون لینے کے لیے آئی تھی کیوں آئی تھی تعاون لینے کے لیے اور پتا چلا کہ ایسی صورتحال میں مانگنا جائز ہو جاتا ہے مدد لینا جائز ہو جاتا ہے کیونکہ لونڈی بن کر زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو تو اپنی آزادی کے لیے جو محنت کرے کوشش کرے اس کا ساتھ دینا چاہیے اسے تعاون کرنا چاہیے اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بریرہ نے تعاون مانگا ہے کس سے امل مومن عائشہ سے اور امر مومن عائشہ زندہ تھی یا فوت ہو چکی تھی زندہ تھیں تو پتا چلا کہ زندہ آدمی سے اس معاملے میں تعاون مانگنا جائید ہے جس معاملے میں وہ تعاون کرنے کی استطاعت رکھتا ہو جس معاملے میں وہ تعاون کر سکتا ہو جس معاملے میں تعاون کرنا انسان کے بس میں ہوتا ہے انسان کی طاقت میں ہوتا ہے تو اس معاملے میں زندہ انسان سے تعاون لینا جائز ہے اور یہ شرک نہیں ہے अبید. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ جب ہم شرک سے روکتے ہیں تو شرک کا ارتکاب کرنے والے ایسی روایات ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جائز نہیں ہے تو دیکھو حدیث میں امر ممن عائشہ سے مدد مانگی گئی تو کیا وہ بھی شرک ہے بھئی ام المن عائشہ زندہ تھیں اور مدد مانگی گئی اس مسئلے میں جس مسئلے میں اللہ نے انسان کو مدد دینے کی طاقت دی ہے لیکن قبر والے کو پکارنا جب اللہ تعالیٰ کہیں قبر والے نہیں سنتے تو یہ آپ گویا کہ قبر والے کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ بظاہر نظر نہیں آتے اور اوپر ہیں پھر بھی سنتے ہیں ایسی قبر والا نیچے ہے نظر نہیں آتا مٹی کے نیچے ہے پھر بھی سنتا ہے اور جیسے اللہ آسمانوں کے اوپر سے مدد کرنے پہ قادر ہیں ایسے ہی قبر میں سے مدد کرنے پہ قادر ہے فقالت عائشہ تو ام ممن عائشہ نے کیا کہا آگے سے بریدہ سے کہا ان احب اہلک اگر تمہارا مالک چاہے یا تمہارے گھر والے چاہیں یعنی کہ جو تمہارے مالکان ہیں وہ چاہیں کیا چاہیں کہ ان لہو واحدا کہ میں یہ اوکیے یہ قیمت جو ہے ان کے لیے ایک ہی دفعہ شمار کر دوں انہیں ایک ہی دفعہ دے دوں یکمشت دے دوں وہ اوقا کی اور تم ایزاد کر دوں فالتو تمہیں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں یعنی کہ اگر تمہارے مالک یہ بات مان جائیں کہ میں تمہیں ابھی سے تمہاری قیمت ادا کر دوں اور تمہیں خرید لوں اور پھر تمہیں کیا کر دوں آزاد کر دوں تو ایسا میں کر سکتی ہوں یہ مالکوں سے سوال ضروری تھا کیونکہ مالکوں کے ساتھ معدہ ہوا تھا نو سال کا تو اب کیا تھا کہ ابھی سے بریلا آزاد ہو جائیں گی فوری طور پہ ایک لونڈی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی وہ یقون ولا اپنے مالکوں سے بات کرو کہ میں انہیں یکمشت قیمت دے دیتی ہوں اور تم آزاد کر دیتی ہوں اگر وہ مان جائیں تو میں ایسا کر سکتی ہوں اگر وہ پسند کرے تو میں ایسا کر سکتی, کر سکتی ہوں فالتو یہ جواب ہے کس کا ان کا کہ اگر تمہارا مالک چاہے کہ میں انہیں یکمشت قیمت دے دوں اور تمہیں آزاد کر دوں فالتو تو میں ایسا کر لیتی ہوں وہ یقون ولا او اور تمہاری ولا میرے لیے, لیے ہوگی ولا کسے کہتے ہیں اب او کیا لفظ نیا آیا تھا اس کی میں نے وزاد کر دی ہے ایک کیا کتنے درم کا ہوتا ہے چالیس کا اب ہے کہ ولا کسے کہتے ہیں ایسا کہہ رہی ہے تمہاری ولا میرے پاس ہوگی ولا اس تعلق کو کہتے ہیں جو غلام کو آزاد کرنے کے بعد لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد غلام اور غلام کے مالک کے درمیان رہتا ہے لونڈی اور اس کے مالک کے درمیان رہتا ہے اس تعلق کو کیا کہتے ہیں ولا اور اس تعلق کا تقاضا کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ غلام فوت ہوگا یا لوڈی فوت ہوگی اگر اس کے اپنے رشتہ دار ہوئے تو وہ اس کے وارث بنیں گے اگر نہ ہوئے تو وہ مال کا وارث بنے گا جس نے آزاد کیا تھا مثال کے طور پہ ہم بریلا کو لے لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ فوت ہوں گی اگر ان کا اپنا بیٹا ہوا تو زہرا وہ ان کا وارث بنے گا لیکن اگر ان کا کوئی بیٹا نہ ہوا ان کا شوہر نہ ہوا تو پھر وارث کون بنے گا پھر ام المومنین ایشا بنے گی کیونکہ آزاد انہوں نے کیا ہے بالکل یہ مراد ہے فضا بت الحا تو بریدہ گئیں اپنے مالک کے پاس اپنے مالکان کے پاس فلی کا علیحا تو انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا عیشہ کی بات ماننے سے کیا کر دیا انکار کر دیا انکار کیوں کیا میں ابھی سے بتا دوں تاکہ کہ ادیس ہم آسان ہو جائے وہ یہ چاہتے تھے کہ ام مومن عائشہ اگر خریدنا چاہتی ہیں بریرا کو تو خرید لیں اور پھر آزاد کرنا چاہتی ہیں کر دیں لیکن ولا ہمارے پاس ہوگی ولا کس کے پاس ہوگی ہمارے پاس ہوگی اور یہ بہت عجیب بات تھی ان کی بھی آزاد کوئی کرے اور ولا کسی کے پاس ہو اگر آپ ولا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آزاد کریں لیکن آپ آزاد کرنے کے بجائے بیچنا چاہتے ہیں اور جس کو بیچیں گے وہ آزاد کرے گا تو ولا اس کی بجائے ان کو ملے یہ عجیب بات تھی فقالت تو کہنے لگی کون بریدہ واپس آ کے کہہ رہی ہیں پہلے گئی ہیں نا اپنے مالکان کے پاس تو انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا جناب عیشا کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا فقالت تو بریرہ نے واپس آ کے کہا ان علیہم میں نے یہ چیز ان کے سامنے رکھی ہے میں نے یہ چیز ان کو پیش کی ہے فبو انہوں نے انکار کر دیا ہے اللہ یقین مگر یہ کہ ولا ان کے لیے ہو وہ کہتے ہیں تمہیں تب بیچیں گے جب تمہاری ولا ہمارے پاس ہوگی ورنانی فسامی آبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المنی نے عشا فرماتی ہیں کہ یہ باتیں نبی علی سات نے سن لی فصع تو آپ نے مجھ سے سوال کیا بھئی کیا معاملہ ہے کیا ہو رہا ہے فخبر تو میں نے آپ کو پوری بات بتا دی فقار تو آپ نے کہا خود اس کو لے لو کس کو بریدہ کو لے لو ان کے خرید لو فعتقی اور اسے کیا کر دو آزاد کر دو وشتریقی رحم الولاء اور ان کی ولا کی شرط جو ہے وہ قبول کر لو وہ کہتے ہیں ولا ہمارے پاس رہے گی تم یہ بات مان لو فعین ولولا علم تق کیونکہ ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے یعنی کہ تم ان کی شرط مان بھی لو کو فرق نہیں پڑے گا شرط مان بھی لو کو فرق نہیں پڑے گا کئی علماء کے نام کہتے ہیں وشترتی لوم ولا کا مفہوم یہ ہے کہ تم ان پہ ولا کی شرط لگا دو کن پہ مالکوں پہ کہ وہ شرط لگا رہے ہیں کہ ولا ماری ہوگی ایسا تم خرید لو بریلا کو اور آزاد کر دو اور مالکان سے کہہ دو کہ شرط ولا میری ہوگی ان کی شرط ماننے کی بجائے اپنی شرط آپ رکھتے ہیں ان کے سامنے کہ ولا میری ہوگی تب ہی میں خریدوں گی لیکن برال عام طور پہ جو مانا کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وشتریتی ان کی شرط ولا مان لو لولا تک کیونکہ ولا تو اسی کی ہوگی جو آزاد کرے گا ان کے, ان کے شرط لگا دینے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا قالت عائشہ امن ایشا کہتی ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس تو نبی علیہ السلام لوگوں میں کھڑے ہوئے فہمید اللہ وسن علی آپ نے اللہ کی حمد و صلاح بیان کی اللہ کی حمد بیان کی وسن علی اور اللہ کی صلاح بیان کی سما قال پھر آپ نے کہا ان کے خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور خطبے میں آپ نے کہا اما بعد حمد و سلاد کے بعد فما فم آباد منکم یشتلتون شروطا تونوت فی کتاب اللہ کیا حال ہے تم میں سے کئی مردوں کا کئی لوگوں کا یشتریتونشروطن وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں لئی صطفی کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ دیس میں تو کیا حال ہے تم میں سے کئی ایسے لوگوں کا جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں ان کہ اللہ کے حکم میں نہیں ہے فیم شرط لئی صفی کتاب اللہ باطل تو جو بھی شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ کیا ہے وہ باطل ہے وہ ان کانت شرطن اگرچہ سو شرطیں ہوں یعنی کہ ایسی شرطیں جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہوں قرآن و حدیث کے خلاف ہوں وہ سو بھی لگا لی جائیں تو نہیں مانی جائیں گی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فقضہ اللہ احق آپ نے فرمایا اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے کس چیز کا اس چیز کا کہ اسے مانا جائے اسے لیا جائے اس پہ عمل کیا جائے وہ شرط اللہ اور اللہ کی شرط زیادہ پختہ ہے تو جب اللہ کی طرف سے شرط آ جائے تو اس کے مقابلے میں جو شرط ہوگی اس کو مانا نہیں جائے گا پھر فرمایا مابلجالم من کم تم میں سے کئی لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان میں سے ایک کہتا ہے آتق یا فلان اے فلان تم غلام آزاد کرو ولی اللہ اور اس کی ولا میرے لیے ہوگی ان کے از... آپ حیرانگی سے کہہ رہے ہیں آزاد وہ کریں اور ولا تمہاری ہوگی کتنی عجیب بات ہے فرمایا تم میں سے کئی لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ آتق یا فلان اے فلان تم آزاد کرو ولی اللہؤ اور میرے لیے پاس کیا ہوگی ولا ہوگی ان عمل ولا علیمن آ تک آپ نے کے سواسکنی ولا اسی کے لیے ہے جو غلام کو کیا کرے گا ازاد کرے گا تو یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ شرط لگائی گئی اور وہ شرط مان لی گئی کیونکہ درست شرط تھی جید شرط تھی اور اس حدیث میں شرط لگائی گئی ہے چونکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے اس لیے اس کو نہیں مانا گیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو امام تو باب کیا تھا کہ بے میں شرط لگانا تو اب ان دو دوسوں کی روشنی میں ہم کیا سمجھیں گے کہ اگر شرط ایسی ہے جو جائد ہے تو بیہ میں لگائی جا سکتی ہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے اور اگر نجائد شرط ہے تو وہ باطل ہے اسے مانا نہیں جائے گا بلکہ یہیں سے آپ یہ چیز بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح میں بھی یہی صورت ہے کہ نکاح میں بھی جائز شرط لگائی جا سکتی ہے اور نجائز شرط نہیں لگائی جائے گی مثال کے طور پہ یہ شرط لگانا کہ ہم آپ کو بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں لیکن اس سے آپ نکاح نہیں کر سکیں گے اور اس, اس سے آپ ان کے بچے نہیں لے سکیں گے شرط ہماری کہ ہم آپ کو بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں لیکن آپ کو اس سے بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بھائی یہ شرط جو ہے یہ تو نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے تو ایسی شرط نہیں مانی جائے گی لیکن گز شرط ہوگی مانی جا سکتی مثال کے طور پہ نکاح کے موقع پہ لڑکی کے گھر والے شرط لگاتے ہیں کہ آپ لڑکی کو شہر میں رکھیں گے گاؤں میں نہیں رکھیں گے مانی جائے گی اگر, اگر آپ نے شرط مان لی ہے سین کر دی ہے تو بالکل اس پہ عمل کرنا ہوگا یا وہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ اس کو ایک اس شہر میں رکھیں گے دوسرے شہر میں نہیں لے جا سکتے اس ملک میں رکھیں گے دوسرے ملک میں نہیں لے جا سکتے تو ایسی شرطیں نکاح میں مقرر بھی کی جا سکتی ہیں لگائی بھی جا سکتی ہیں اور ان پہ عمل کرنا ضروری ہوگا جب مان لی جائیں البتہ اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ شرط نہیں مانتے لیکن اگر آپ نے مان لیا تو اب ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا بے میں ایک غلط شرطی کیا لگائی جا سکتی ہے میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا مثال کے طور پہ میں آپ کو گھر بیچتا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ اس گھر کو نہ آگے بیچ سکتے ہیں نہ گفٹ کر سکتے ہیں نہ اس کا کوئی وارث بنے گا یہ کیا ہوا جی بہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کا مالک میں بن گیا ہوں اب میری مرضی میں چاہے بیچوں چاہے کسی کو میں گفٹ دوں چاہے میں کسی کو دیا دوں چاہے میں اپنے پاس رکھوں میں چاہے میں گراؤں چاہے میں جو مرضی میں کروں آپ کا تعلق کیا ہے کہ آپ میرے اوپر ایسی شرطیں لگائیں تو اس لیے یہ شرط جو ہے جو اس کی میں نے ابھی مثال دی ہے یہ بھی بیک کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہے تو اس لیے ایسی شرط جو ہوگی وہ کیا ہوگی غلط ہوگی نہ لگانی چاہیے اور نہ ہی ایسی شرط لگانے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے تعلق سے اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر پچیس کی طرف یہ باب کیا ہے باب السلم یہ کس کی طرف با... کون سا باب ہے باب السلم سلم کا ایک عربی میں نام صلف بھی ہوتا ہے سلف سلم دونوں ایک جیسے لفظ ہیں دونوں کا معنی بھی ایک جیسا ہی ہے یہ سلم کیا بہ ہوتی ہے سلم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں پیشگی پیسے دیتے ہیں اور چیز جس کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بعد میں ملتی ہے تو سوال یہ کیا ایسا کرنا جائز ہے تو اس کا جواب جو آیا ہے وہ اس حدیث میں آیا ہے آئیے وہ حدیث پڑھتی ہیں تو باب نمبر کیا ہے پچیس باب السلم اور آگے حدیث کیا ہے تیرہ سو سات ون تھری زیرو سیون قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور, اور امام مسلم کا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے کس سے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا روایت ہے کہ قال وہ کہتے ہیں قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کہ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے یعنی کے مکہ سے مدینہ آئے وہ یوسلیفون بدتمری اسنتین وسلاث جب آپ مدینہ تشریف لائے تو صورت کیا تھی وہ حالیہ آئے جب کہ وہ وہ کون مدینہ والے یوسلیفون وہ پیشگی رقم ادا کر دیا کرتے تھے بتمری پیش کی رقم کس کے لیے کھجوروں کے لیے اسنتینی و دو سالوں کے لیے اور تین سالوں کے لیے دو سالوں کے لیے اور تین سالوں کے لیے یعنی کہ قیمت دی جا رہی ہے دو سال پہلے کہ آپ یہ قیمت لے لیں اور دو سال کے بعد میں آپ سے سو کلو مثال کے طور پہ کیا لوں گا کھجوریں لوں گا اتنی کھجوریں ہوں گی کھجوروں کا نام یہ ہوگا کوالٹی یہ ہوگی معیار یہ ہوگا ہر چیز طے کر لی جاتی تھی تو یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ نبی علی صنع مدینہ آئے جب کہ وہ لوگ صلف کیا کرتے تھے بے سلف کیا کرتے تھے بتمری کھجوروں کے معاملے میں اصنتینی دو سالوں کی میاد پہ وصلات اور تین سالوں کی میعاد پہ فقالت آپ علی علیہ السلام نے فرمایا من اسلحی جو کسی چیز میں بے صلف کرے صلف کا مطلب کیا ہے کہ پیشگی رقم ادا کرے ففی کئی معلوم تو وہ بے صلف کرے متعین اور مقرر ماپ میں ووزن معلوم اور متعین اور مقرر وزن میں طول میں الا عدل معلوم اور مقرر وقت تک طے ہونا چاہیے کہ میں پیشگی پیسے دے رہا ہوں اور آپ مجھے سامان کب دیں گے بتائیں ابھی کس مہینے میں کس تاریخ کو دیں گے اس سے پہلے تو دے سکتے ہیں اس کے بعد نہیں اور ایسے ہی یہ طے ہو جائے کہ گندم یخجور ملیں گی دو سال کے بعد لیکن کتنی اس کی مثال آج کل آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی کسان سے بات کر لیتے ہیں آپ اس کو کیا دیتے ہیں پیسے سو کلو گندم کے تو یہ جیز ہے بس ہو جائے کون سی گندم اور کتنے کلو اور کب ملے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے جس کا ابھی میں تذکرہ کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں آیا ہے قلعہ طبی عملی سائن ابو ابود شریف کی حدیث ہے حکیم بن ہزام سے کہا تھا نبی علیہ السلام نے وہ چیز نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے اس چیز کی بہ نہ کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے تو یہ جو بہ سلم اور سلف ہے دو سال پہلے کے پیسے, پیسے دے دیے گئے ہیں تو کیا جس چیز کے پیسے دیے گئے ہیں وہ موجود ہے नहीं. وہ تو پیدا ہوگی ڈیڑھ سال کے بعد नहीं. دو سال کے بعد تو یہ پھر کیسے جائز ہو گیا جبکہ اس حدیث میں کہا گیا تھا کہ تم اس چیز کی بے نہ کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا یہاں پہ بے نہیں کی جا رہی اس چیز کی جو اس کے پاس نہیں ہے جو پیسے لے رہا ہے تو کیا جواب ہوگا اس کا اس کا جواب یہ ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں آپ نے کہا ہے کہ اس چیز کی بہ نہ کریں جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ خاص چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے اس کی بہ نہ کریں یہ سوچ کر کے میں اس سے خرید کے اس کو بیچ دوں گا اور بہ سلم میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ گندم یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی کلو اور ایسی ایسی گندم چاہیے جہاں سے بھی آئے جدھر سے بھی آئے اور وہ جو کہا گیا کہ آپ وہ چیز نہ اس چیز کی بہ نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے آپ کے پاس کیا ہے ایک گاڑی ہے مجھے اور ایک آدمی اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہے اس خاص گاڑی کو جو آپ کے پاس ہے تو میں اس سے بہ کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مارکیٹ میں مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ میں مثال اپنی طرف سے دے رہا ہوں مارکیٹ میں یہ گاڑی ہے مثال کے طور پہ دس لاکھ روپے کی میں کہتا ہوں اتنی تمہیں یہ گاڑی پیاری لگتی ہے نا تو میرے ساتھ کر لو بے بارہ لاکھ روپے میں آپ مجھے یقین ہے کہ جب بارہ لاکھ ہوں گے تو آپ بیچ ہی دیں گے اب جب میں نے ان سے بے کی ہے کیا میں اس گاڑی کا مالک ہوں نہیں ہوں اور بیک اس کی ہوئی ہے خاص گاڑی کی متعین گاڑی کی مقررہ گاڑی کی تو یہ صورت جو ہے یہ جائز نہیں ہے اور اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے لا تبع مالی سائندک کہ آپ اس چیز کی بہن نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے یعنی کہ جس چیز کی آپ قدرت بھی نہیں رکھتے یعنی کہ ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو کوئی قدرت رکھ سکیں گے مثال کے طور پہ پر پر پرندہ اڑا جا رہا ہے وہ اس کی میں بہ کر لیتا ہوں کہ یہ پرندہ میں آپ کو پکڑ کے دوں گا آپ میرے ساتھ کر لیں اس کی بھی معلوم نہیں وہ ہمارے ہاتھ میں آئے کہ نہ آئے جہاں تک تعلق ہے اس بے کا جس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سلم والی تو یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ گندم خریدتے ہیں تو یہ طے نہیں ہوتا کون سی گندم طے نہیں ہوگا کس باغ کی گندم عام گندم یہ اس کی کوالٹی ہونی چاہیے اور اتنا اس کا وزن ہونا چاہیے اور فلاں تاریخ تک مجھے مل جانی چاہیے تو اس کی اجازت ہے اور اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے گاڑی میں میں مثال دے رہا تھا آپ کی گاڑی کی تو اس میں گاڑی کی بہ سلم ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے کیسے میں آپ سے کہوں کہ مجھے گاڑی چاہیے اس کمپنی کی اس نام کی یہ ماڈل چاہیے یہ رنگ چاہیے ٹھیک ہے چاہے آپ کے پاس ابھی نہ ہو اور ایسا ہوتا ہے ہم ایسا کرتے ہیں ہم لوگ صبح و شام یہ ہم پے کرتے ہیں پیشگی ہم پیسے دیتے ہیں ایڈوانس اور وہ چیزیں خریدتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی لیکن وہ متعین چیز نہیں ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز, ایسی ایسی چیز مجھے چاہیے ایسی ایسی چیز مجھے چاہیے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, نہیں ہے چلیں جی تو یہ ہے جی بے سلم اور اس کا دوسرا نام کیا بے سلف اب ہم آتے ہیں باب نمبر چھبیس کی طرف باب و یہ کس کے بارے میں باب ہے کس کے بارے میں ہے شفا کے بارے میں حدیث نمبر تیرہ سو آٹھ ون تھری زیرو ایٹ قف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انجاب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت اے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے قعہ وہ کہتے ہیں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشف فی کلی لم یقم کہ نبی علیہ السلام نے شفے کا فیصلہ دیا شفے کا فیصلہ کیا ہر اس مال میں جو تقسیم نہ کیا گیا ہو ہر مال سے مراد ہر دکان ہر باغ ہر زمین چاہے وہ گھر بنانے کے لیے ہو یا کھیتی کے لیے ہو فصل کاش کرنے کے لیے ہو تو اگر کوئی ایسی زمین ہے کوئی ایسی دکان ہے کوئی ایسا باغ ہے جس میں دو آدمی شریک ہیں کتنے آدمی شریک ہیں دو آدمی اور دونوں کے حصے جو ہیں وہ کیسے ہیں ایک, ہے ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی کہ پہچان نہیں ہے کہ کس کا کون سا حصہ ہے یہ پتا ہے کہ اس زمین کے دو مالک ہیں یہ پتا ہے کہ اس دکان کے دو مالک ہیں یہ پتا ہے کہ اس باغ کے دو مالک ہیں لیکن خود مالکوں کو بھی نہیں پتا کیونکہ ایسی تقسیم کی نہیں گئی ان کو بھی نہیں پتہ کہ میرا حصہ کون سا ہے میرا اور اس کا کون سا ہے بس یہ ہم دونوں اس کے مالک ہیں تو اگر آپ کسی ایسی زمین دکان باغ وغیرہ کے مالک ہیں جس میں کوئی اور بھی آپ کے ساتھ شریک ہے چاہے آپ کا سگا بھائی ہو یا کوئی دوست ہو یا پڑوسی ہو کوئی بھی ہو تو آپ اگر اپنا حصہ بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے ساتھی سے رابطہ کریں اس سے پوچھیں کہ بھائی میں یہ چیز اتنے میں بیچنا چاہتا ہوں کیا آپ خریدنا چاہتے ہیں اگر وہ خریدے تو اس کا, اس کا حق پہلے ہے اس کا نمبر پہلے ہے اور اگر وہ نہ خریدے پھر آپ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں تو اسی کے بارے میں اس کو کیا کہتے ہیں حق شفا اب اگر آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنا حصہ اس دکان کا بیچ ڈالا جس میں میں آپ کا شریک ہوں تو میں آپ کو عدالت میں لے جا سکتا ہوں اور میں کیا کہوں گا میں کہوں گا کہ میں حق شفا کر رہا ہوں میرا حق بنتا تھا کہ یہ مجھے بیچتے انہوں نے کسی اور کو بیچ دیا ہے اور شریعت نے یہاں پہ بھی لوگوں کو لڑائی جھگڑے سے بچانا چاہا ہے حقیقت یہ ہے شریعت ہمیں بچاتی ہے مسائل سے مشکلات سے لڑائی جھگڑوں سے دیکھیں جس زمین میں آپ میرے ساتھ شریک ہیں اس میں, میں اپنے حصے کا کسی اور کو مارک بنا کے چلا جاؤں تو ہو سکتا ہے اس کی آپ کے ساتھ لگتی ہو آپ کے ساتھ اس کی پہلے سے اختلافات چل رہے ہوں یا وہ آدمی کچھ شریف آدمی نہ ہو بدماش قسم کا آدمی ہو تو وہ تو آپ کو تنگ کرے گا آپ کو پریشان کرے گا اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کسی اور کو یہاں پہ بیٹھاؤں پہلے آپ سے رابطہ کروں لیکن یہ ساری باتیں اس زمین کی دکان کی ہیں جہاں پہ جو دو پارٹنر ہیں دو شریک ہیں ان کے حصے الگ الگ نہیں ہیں۔ اگر میرا پلاٹ الگ ہے آپ کا الگ ہے تو میں بیچنا چاہوں تو میں آپ کو بتائے بغیر بیچ سکتا ہوں اگر الگ ہے پہچان الگ ہے راستے الگ ہیں ہر چیز واضح ہے چلے جی دیکھیں آپ جابر بن بھی عبداللہ کہتے ہیں قضا رسول اللہ فیصلہ کیا اللہ کے رسول علیہ النام نے بشفا شفا کا فی کل مال مال لم یقسم اس میں جو تقسیم نہ ہوا ہو سمجھ رہے ہیں نا جو تقسیم نہ ہوا ہو فیدا وقعت الحدود جب حدود واقع ہو جائیں حدود کیم کر دی جائیں حد بندی ہو جائے کیا ہو جائے حد بندی بارڈر کیم ہو جائیں یہ میرا حصہ ہے یہ آپ کا حصہ ہے وسور ررک اور راستے وعدے ہو جائیں راستے بنا دیے جائیں فلا شفا تو پھر کوئی شفا نہیں ہے شفا کا حق وہاں پہ ہے جہاں پہ دونوں شریک ایسے ہوں کہ ان کے آپس میں حد بندی نہ ہوئی ہو اور جہاں پہ حد بندی ہو گئی تو وہاں پہ میں کسی کو بھی بیچ سکتا ہوں آپ سے رابطہ کرنا ضروری نہیں, نہیں ہے البتہ یہاں پہ ایک اور بات میں رکھنے والی ہے کہ اگر میں اپنا حصہ کسی کو گفٹ دوں تو پھر آپ اکے شفا نہیں کر سکیں گے اگر میں بیچوں تو پھر آپ کریں گے پھر آپ کہیں گے بھی میں خریدنے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر میں اپنا حصہ جو آپ کے ساتھ ہے میرا حصہ ایک ہم شریک ہیں اور یعنی کہ ایسے ایسا شریک ہے کہ پہچان بھی نہیں ہے کہ کس کا حصہ کون سا ہے بس اتنا پتہ ہے کہ آدھا حصہ میرا آدھا آپ کا یا دو تیائی آپ کا ایک تیائی میرا یا تین چوتھائی آپ کا ہے ایک چوتھائی میرا تو ایسی چیز میں اگر میں کسی اور کو اپنا حصہ دے رہا ہوں بطور ہبا بطور گفٹ تو وہاں پہ آپ میرے خلاف کے نہیں کر سکیں گے کیا کریں گے کہ میں آپ کو گفٹ کر دوں یہ تو گمکے نہیں ہے میں جس کو چاہوں گفٹ کروں ایسے ہی میرا حصہ بطور وراثت میرے بیٹے کے پاس چلا جائے تو یہاں پہ بھی آپ اکیشا نہیں کر سکیں گے یا میں نے اپنا حصہ صدقہ کا کر دیا تو یہاں پہ بھی آپ اکی شفا نہیں, نہیں, کر, نہیں کر سکیں گے چلیے اب حدیث نمبر ہے تیرہ سو نو ون تھری زیرو نائن خا اس عدیز کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام بخاری ان امر ببن شرید روایت ہے امر بن شرید سے اور امر بن شرید جو ہیں یہ تابعی ہیں اور ان کے والد شرید جو ہیں وہ سعبی ہیں تو امر بن شرید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں وقفتو تو سعد ابن نب وقاص میں سعد ابنبی وقاص کے پاس کھڑا تھا میں ساتھ میں بھی وکاس کے پاس کھڑا تھا رضی اللہ تعالی انہوں اور ساتھ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اشرم و میں سے ہیں بڑے عظیم صحابی ہیں فجا المسور ابن مخرمہ تو وہاں پہ آ گئے پہنچ گیا کون مصور بن مخرمہ اور یہ بھی صحابی ہیں چھوٹے صحابہ اکرام میں سے ہیں فوادہ یادہ اہدا من کی بھیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں میں سے ایک پہ رکھ دیا ادھر یا ادھر رکھ دیا یہ کون کہہ رہے ہیں امر بن شرید کہہ رہے ہیں امر بن شرید کہہ رہے ہیں کہ میں سعد میں وکاس کے پاس موجود تھا مصور بن مخرمہ آئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں میں سے کسی ایک پہ رکھ دیا اید جا ابو راف محدود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تب آئے ابو رافے جو کہ نبی علیہ السلام کے آزاد کا دا غلام ہیں تب وہ پہنچ گئے ابو رافے یہ قبطی تھے کون تھے کبتی تھے فقالا تو انہوں نے آ کے کہا کنہوں نے کہا نہیں ابو رافع نے نہیں کہا یعنی کہ ابو رافع بھی پہنچ گیا تو کہا مصور نے کس نے کہا ہے مصور, مصور بن مخرمہ نے کہا مصور بن مخرمہ نے کہا یا سعدو احساد اب تئی تفی داری کا مجھ سے میرے وہ دو گھر خرید رہے فیدالی کا جو آپ کے محلے میں ہیں یا آپ کی حویلی میں ہیں یعنی کہ مصور پیش جناب سعد سے کہہ رہے ہیں کہ میرے دونوں مکان آپ خرید لیں فقال اساد اساد نے کہا ولّہ ہی میں اب اللہ کی قسم میں یہ نہیں خریدوں گا یہ دونوں مکان میں نہیں خریدوں گا میری کوئی دلچسپی نہیں ہے میں نہیں خریدنا چاہتا فقل المصور تو مصور نے کہا ولّہ لطبہ لتبتاع اللہ کی قسم تم ان کو خریدو گے یعنی کہ تمہیں خریدنا ہوگا تم خریدو ہو ان کو فقال سعاد تو سعاد نے کہا و اللہ لا عزیز والا اربتی منجمتن او مقار جناب سعد کہنے لگے اللہ کی قسم میں چار ہزار سے زیادہ نہیں دوں گا اور چار ہزار بھی کیسے دوں گا منجمہ او مقطع قسطوں کی شکل میں لفظ دو ہیں راوی کو شک ہے کہ آپ کے جناب سعد نے منجمہ کہا تھا یا مقطع کہا تھا لیکن مانا دونوں کا ایک ہی ہے کیا مانا ہے قسط وار آستہ آستہ یعنی کہ نقد نہیں قیمت ملے گی اور ملے گی بھی کتنی چار ہزار صرف یہ ساتھ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہا واللہ اللہ کی قسم لا عزیز کا الاف میں آپ کو چار ہزار سے زیادہ نہیں دوں گا اور یہ چار ہزار بھی کیسے ملجم او مقدع قسطوں میں معذرت کے ساتھ یہ جو اوپر کہا گیا تھا کہ مکان بیچنے والے کون ہیں تو وہ ابو رافے ہیں مکان بیچنے والے کون ہیں ابو رافے ابو ہیں اور مسور جو ہیں وہ ان کے تعید کر رہے ہیں مصور کیا کر رہے ہیں تعید کر رہے ہیں فقال اصح... اچھا اب دیکھیں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ابو رافے آئے انہوں نے کہا کہ احساد ابو رافع نے کہا کہ احساد مجھ سے میرے وہ دو مکان خرید رہے جو کہاں پہ ہیں فی داری کا آپ کے محلے میں یا آپ کی حویلی میں فقال اسعت وسعد نے کہا و ما میں آپ میں ان کو نہیں خریدوں گا فقال مصور مصور نے کہا اللہ کی قسم تم ان کو خریدو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مصور کیا کر رہے ہیں ابو رافع کی تعید کر رہے ہیں فقال اساط اساد نے کہا و لا لاء عزیز و کعالا عربتی منجمہ او مقطع کہ اللہ کی قسم میں چار ہزار سے زیادہ نہیں دوں گا اور وہ بھی کیسے کس کیس وار قال ابو رافع تو ابو رافع نے کہا لقد و عقی تو بحا دینار کہ مجھے ان کے بدلے میں پانچ سو دینار ملے ہیں پانچ سو دینار مجھے مل رہے تھے قیمت اس کی پانچ سو دینار لگائی گئی ہے یہ پیشکش مجھے آئی ہے ولولا ان سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آفرما رہے تھے الجارحقبی ہی پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے تو اگر یہ دیس نہ ہوتی تو ما آقی کا میں تمہیں نہ دیتا ہا یہ مکان بھی اربا کی آلاف چار ہزار درم میں وانا اوبیہ دینار جب کہ مجھے ان کے بدرے میں پانچ سو دینار مل رہے ہیں فعتا تو پھر ابو رافع نے وہ مکان ان کو دے دیے کہ ان کو جناب ساتھ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ابو رافع کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ان کے بدرے میں پانچ سو دینار مل رہے تھے اور آپ صرف چار ہزار درم مجھے دینا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ مکان بیچنا نہیں تھا اتنی کم قیمت پہ لیکن میں اس لیے بیچ رہا ہوں کہ نبی علی نشاط فرمایا تھا کہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے کس کا اپنے, قرب کا اپنے قرب قریب کی وجہ سے اچھا یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے اب سوال کیا ہے کہ پچھلی جدی میں آیا تھا کہ شفا اس مال میں ہے جو تقسیم نہ ہوا ہو ایسے ہی ہے اور آپ نے کہا تھا جب حد بندی قائم ہو جائے راستے واضح ہو جائیں تو پھر کوئی شفا نہیں ہے اور یہاں پہ ابو رافے کا جو مکان ہے وہ تو الگ ہے اور حدیث بھی کیا پڑھ رہے ہیں پروسی والی اس کا مطلب ہے کہ پڑوسی بھی اک شفا کر سکتا ہے حالانکہ میرا مکان واضح ہے کہ یہ میرا ہے میرے پڑوسی کا واضح ہے کہ یہ اس کا ہے حد بندی قائم ہے صورتی کو وعدے ہے مال تقسیم شدہ ہے ایسا نہیں جو تقسیم نہیں ہوا پیش دیس میں کہا گیا تھا کہ شفا اس مال میں ہے جو تقسیم نہیں ہوا اور پڑوسیوں کا مال جو ہوتا ہے اس میں تو تقسیم ہوئی ہوتی ہے تو کیا وہاں پہ بھی اکشفا ہو سکتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہاں پہ اکشفا نہیں ہوتا تو پھر جواب سوال اٹھے گا کہ اس حدیث میں تو صاف صفایا ہے تو دونوں ادیسوں کو آپس میں جمع کرتے ہوئے ایک کرتے ہوئے ایک کو دوسری کی روشنی میں سمجھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہاں جو پروسی کی بات ہو رہی یہ وہ پروسی ہے جو اپنے پروسی کے ساتھ شریک ہے اس پروسی سے مراد وہ پروسی ہے جو اپنے پروسی کے ساتھ کیا ہے شریک ہے, شریک ہے. یعنی کہ جو شراکت دار ہیں وہ پروسی مراد ہے یہ عام عام پڑوسی مراد نہیں ہے وہ پڑوسی مراد نہیں ہے کہ جس کی جس کی حد جس کے گھر کی حد مندی الگ سے موجود ہے اور راستے وغیرہ بھی واضح ہیں وہ مراد نہیں ہے وہ پڑوسی مراد ہے جس کے ساتھ اس کا پروسی شریک ہے تو اس کے بارے میں کہا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ وہ اپنے قلب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے تو بہرحال یہاں پہ دیکھیے کہ صحابہ کلام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر احترام کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی حدیث کا کہ آپ کی حدیث پہ عمل کرنے کی خاطر وہ مالی نقصان بھی برداشت کر لیا کرتے تھے اور جیسے انہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں خون قربان کیا بیٹے قربان کیے اور دیگر اپنے مفادات قربان کیے ایسے ہی آپ کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا مال بھی قربان کیا تو اس میں ہمیں بھی سب کو ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے نقصان کتنا ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں سود کی نوکری چھوڑ دوں گا لیکن مجھے کوئی تنخواہ تو پھر اچھی ملے کسی اور جگہ سے میں شراب کا کاروبار چھوڑ دوں گا لیکن مجھے کوئی اچھا کاروبار تو ملے نہیں ایسا نہیں ہے آپ حرام جو کام کر رہے ہیں سود کا وہ چھوڑیں شراب کی دکان آپ بند کریں اور اس کے بعد آپ حلال رزق تلاش کرنے کے لیے محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا اور ہو سکتا ہے کہ شروع میں ازمائشیں آئیں تو صحابہ کے پہ بھی تو ازمائشیں آئیں تھیں کون سا یہ ہے کہ جو ایمان لے کر آئے فوراً ان کو دودھ کی نہریں مل گئی تھیں اور درم و دنار کے ان کے اوپر بارش ہو گئی تھی ایسا تو نہیں ہوا تھا قربانیاں دیتے ہوئے ان کی ایک زندگی گزری اور آخر میں جا کے ان کے آلات دنیا میں بھی اچھے ہوئے اور آخرت میں ان کو جنت ملنی ہے تو اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے جیسے یہاں پہ قربانی دی ہے ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نہایت فرمائے اور ان کو پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نہایت فرمائے و آخ خدا الحمدللہ الحمد رب العالمین